سورہ مجادلہ یہ مدنی صورت ہے نزولاً 105 نمبر سورہ منافقون کے بعد نازل ہونے والی صورت جبکہ کہ قرآن مجید کی ترتیب میں یہ 58 نمبر پہ ہے سورہ حدید کے بعد جیسا کہ سورہ حدید کے آغاز میں ہم نے بیان کیا تھا کہ یہ دس صورتيں جو سورہ حدید سے شروع ہوتی ہیں یہ ایک صورت گزشتہ پارے میں تھی پارا نمبر ستائس ميں اور اس پارے میں نو صورتيں ہیں سورہ مجادلہ سے لے کر سورہ تحریم تک یہ کل دس صورتیں ہیں اور ان دس صورتوں کا بنیادی ایک ہی مقصد ہے اور وہ ہے ترغیب للجہاد والانفاق الفاق جی کہ ساتھ ساتھ بعض دیگر جزوی مقاصد وہ بھی اس کے ساتھ ہر صورت میں ذکر کیے جاتے ہیں لیکن جو تمام صورتوں کا جو ایک ہی موضوع ہے تو وہ ان دس صورتوں کا جہاد اور انفاق ہے ترغیب الاجہاد والانفاق تو یہ ان دس صورتوں میں دوسری صورت ہے سورہ مجادلہ نزولاً ایک سو پانچ نمبر سورہ منافقون کے بعد جب کہ قرآن مجید کی ترتیب میں اٹھاونوے نمبر پہ ہے سورہ حدید کے بعد جیسا کہ ہر صورت کے آغاز میں ہم یہ بعض امور ذکر کرتے ہیں دوسری بات وہ ہے ربط اور مناسبت اس صورت کی گزشتہ صورت کے ساتھ گزشتہ صورت میں جی ترغیب ال انفاق دیا گیا پانچ وجوہات کے ساتھ ترغیب الا الفاق بال الخمسہ جی تو اس صورت میں یہ انفاق کی جگہ بتائی گئی ہے کہ مال لگانا ہے تو مال لگانے کی جگہ کو بھی پہچانو کہ مال کہاں پہ لگانا ہے اور اس کی جگہ کون سی ہے یہ اس حدیث میں بھی آتا ہے کہ بروز قیامت جی انسان سے کئی سوالات ہر بنی آدم سے کئی سوالات وہ پوچھے جائیں گے مال کے حوالے سے جب پوچھا جائے گا تو وہ یہ کہ یہ مال کیسے کمایا اور پھر کیسے لگایا تو مال کیسے کمایا اور پھر کیسے لگایا یہ دونوں وہ اہم باتیں ہیں کہ جن کے متعلق پوچھا جائے گا صرف کمانے کے حوالے سے نہیں کہ مال کیسے کمایا بلکہ بعض لوگ مال درست طریقے سے کما لیتے ہیں لیکن پھر لگاتے اسے غلط جگہ پہ ہیں تو گزشتہ صورت میں مال لگانے کی ترغیب دی گئی تو اس صورت میں انفاق کی جگہ وہ بتائی جاتی ہے کہ مال کہاں پہ لگانا ہے دوسرا ربط یا گزشتہ صورت میں جہاد اور انفاق کی ترغیب دی گئی تھی یہ جی تو اس صورت میں جی تنظیم اور جماعت کے لیے جی تین قاعدے وہ ذکر کیے جاتے ہیں مسلمانوں کی جماعت اور تنظیم کے لیے یہ جی تین قواعد وہ ذکر کیے جاتے ہیں کہ مسلمانوں کی جماعت میں یہ تین قاعدے یہ ہونے چاہیے جماعت سے مراد یعنی مسلمانوں کی بحیثیت امت بحیثیت امت اور بحیثیت ایک بڑے گروہ کے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ان تین قواعد پر اپنی جماعت کو بنائے اور ایک نظم بنائیں تو گزشتہ صورت میں جہاد اور انفاق جہاد اور انفاق کے لیے مسلمانوں کا منظم ہونا ان کی تنظیم اور جماعت یہ ضروری ہے تو اس کے لیے تین قائدے یا ایو الدین امنو کے ساتھ یہ ذکر کیے گئے ہیں یا گزشتہ صورت میں یہ آیت نمبر اٹھائیس میں صورت کے آخر میں یہ قرآن اور سنت کی طرف ترغیب دی گئی تھی قرآن اور سنت کی طرف ترغیب دی گئی تھی تو اس صورت میں آیت نمبر پانچ میں زجر دیا جاتا ہے انہیں کہ جو قرآن اور سنت کی ارل اور اللہ کے پیغمبر کی مخالفت کرتے ہیں انہیں زجر دیا جاتا ہے کہ وہ ذلیل ہوں گے زجر دیا جاتا ہے انہیں کہ جو قرآن اور سنت کی مخالفت کرتے ہیں یا گزشتہ صورت میں آیت نمبر چار میں یہ اللہ کی صفت بیان کی گئی تھی یا ما و مایلو فل کہ اللہ زمین میں داخل ہونے والی وہ تمام چیزیں انہیں جانتا ہے اس سے نکلنے والی ان چیزوں کو جانتا ہے تو اس صورت میں كہ جی انہیں صفات کی مزید وضاحت کی جاتی ہے آیت نمبر سات میں سات میں وہی صفات اللہ کی ذکر کیے جاتے ہیں کہ تین لوگوں کا جرگا ہو اللہ عراب اللہ ان کے ساتھ چوتا ہے پانچ لوگوں کا جرگا ہو اللہ ان کے ساتھ چھٹا ہے یہ جرگاہ کم لوگوں کا ہو زیادہ کا ہو یہ اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے علم کے اعتبار سے اور اللہ سب کو جانتا ہے تو اس صورت میں یہ انہیں صفات کی مزید تشریح و کی جاتی ہے یا گزشتہ صورت میں یہ آخر میں کہا گیا آیت نمبر انتیس میں ان الفضلہ بیہ اللہ کے فضل یہ سب کا سب یہ یہ اللہ کے اختیار میں ہے یہ فضل یہ سب کا سب یہ اللہ کے اختیار میں ہے یہ سب کا سب یہ اللہ کے اختیار میں ہے جی تو اس صورت میں جی فضل کے بعض نمونے یہ ذکر کیے جاتے ہیں جی اس صورت میں فضل کے بعض نمونے وہ ذکر کیے جاتے ہیں یا گزشتہ صورت میں منافقین کو زواجر دیے منافق منافقوں کا یہ تذکرہ کیا گیا کہ وہ اللہ کی راہ میں مال خرچ نہیں یہ تو اس صورت میں منافقین کو تین زواجر وہ دیے گئے ہیں کہ منافق وہ مال خرچ نہیں کرتے بلکہ مسلمانوں کی تنظیم اور جماعت میں فساد ڈالتے ہیں یا گزشتہ صورت میں شروع میں مسل توحید بیان کیا گیا تھا دعوی توحید بیان کیا گیا تھا آغاز میں یہ جی تو اس صورت کے آخر میں مسل توحید کو ماننے والوں کی صفات وہ بیان کی گئی ہیں آخری آیت میں مسل توحید ماننے والوں کی بعض صفات وہ ذکر کی گئی ہے یا گزشتہ صورت میں کہ ان لوگوں کا حال ذکر کیا گیا جنہوں نے پیغمبروں کی تابے داری نہیں کی بدعات انہوں نے جاری کی بدعات اپنی طرف سے بنا لیں جی تو اس صورت میں جی ان لوگوں کو حزب الشیطان شیطان شیطان کا گروہ کہا گیا ہے کہ دراصل یہ شیطان کا گروہ ہے اور یہ شیطان کے پیچھے چلنے والے ہیں یا گزشتہ صورت میں مال کی حقیقت ذکر کی گئی کہ مال یہ بڑی ناپائیدار چیز ہے اور یہ صرف ایک دوسرے پر فخر کا ذریعہ ہے جی تو اس صورت میں مزید ترقی و ذکر کی جاتی ہے جی کہ کل کو یہی مال یہ تمہارے یہی مال اور یہی اولاد یہ تمہارے کوئی کام نہیں آئے گی لنتغنیم اموالوم ولا اولادہ یہ کل کو یہی مال اور یہی اولاد آیت نمبر سترہ میں لنت گن عان اموالحم ولا اولادہ من اللہ ہے شعیع کل کو یہی مال اور یہی اولاد یہ تمہارے کوئی کام نہیں آئے گی صورت کے امتیازات صورت ممتاز ہے زہار کے حکم پر اور کفارے پر سورت ممتاز ہے زہار کے حکم اور کفارے پر زہار یہ اس صورت میں عربوں میں رائج ایک رسم تھی رسم باطل تھی اس صورت میں اس رسم باطل کا رد بھی کیا جاتا ہے عربوں میں غلط طریقہ وہ رائج تھا رسم باطل جاہلیت میں زہار عرب ایک شخص اپنی بیوی کو چند کلمات ایسے وہ کہہ دیتا تھا کہ انتعالیہ کا ظاہر امی کہ تم مجھ پر ایسی ہو جیسے میری ماں کی پشت میری ماں کی پیٹھ یا عرب میں یہ کلمات یہ کہے جاتے تھے اور زہار سے وہ بیوی کو ہمیشہ کے لیے وہ حرام قرار دے دیتے تھے ایک صحابیہ ہے خولہ بنت علبا رضی اللہ عنہا کہ ان سے ان کے شوہر نے شوہر کا نام ان کا اوس ابن سامت ہے یہ حضرت اور ابن سامت کے بھائی ہیں اوس ابن ثابت رضی اللہ عنہ نے کہ اپنی بیوی خولہ بنت سالبہ سے زہار کیا انہیں یہ کلمات کہے تو زمانے جاہلیت میں تو زہار سے بیوی وہ ہمیشہ کے لیے اپنے شوہر پر وہ حرام ہو جاتی تو خولہ بنت سالبہ یہ اللہ کے پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہوئی اور انہوں نے یہ ماجرہ بیان کیا کہ میرے شوہر نے مجھے یہ کلمات کہے ہیں تو رسول اللہ نے وہ جو پہلے سے حکم چلا آ رہا تھا تو وہی بتا دیا ابھی تک وہی میں اسلام میں اس کا کوئی حکم یہ نازل نہیں ہوا تھا تو وہ اللہ کے پیغمبر سے بحث مباحثہ کرنے لگ گئی خولہ یہاں پہ اسی بحث مباحثہ کو صورت کا نام بھی دیا گیا ہے اور مجادلہ اس لفظ کے بارے میں بھی بیان کرتے ہیں تو انہوں نے اللہ کے پیغمبر سے یہ بحث مباحثہ شروع کیا اور انہوں نے اللہ سے فریاد کی تو اس صورت میں یہ زہار کا یہ حکم یہ نازل ہوا ہے کہ زہار اس سے ہمیشہ کی حرمت یہ نہیں ہوتی کہ شوہر پر اس کی بیوی وہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے ہاں البتہ ایک حرمت موقع ہوتی ہے اور کفارہ اگر بندہ دے دے تو وہ حرمت وہ ختم ہو جاتی ہے تو اس صورت میں ویسے زہار کا یہ تذکرہ اور زہار کے بارے میں سورہ احزاب میں بھی شروع میں آیات گزر گزر گئی تھیں وہاں پہ بھی اس کا بیان ہوا تھا لیکن ظہار کا جو حکم ہے اور کفارہ ہے تو وہ بیان نہیں ہوا تھا تو اس صورت میں زہار کا جو حکم ہے اور کفارہ ہے تو وہ بیان کیا جاتا ہے یہ صورت ممتاز ہے صورت ممتاز ہے یہ تاسیس جماعت کے تین قائدوں پر یا ایو الدین آمنوں کے ساتھ کہ مسلمانوں کی جماعت یہ ان تین قواعد پر مزید مضبوط ہوگی اور ہر قاعدہ وہ یا ایو الدین آمنوں کے ساتھ وہ ذکر کیا جاتا ہے یا صورت ممتاز ہے لفظ علم کے ساتھ منافقین کو تین زواجر لفظ علم کے ساتھ دیے گئے ہیں کہ منافق یہ مسلمانوں کی جماعت میں رکھنا ڈالتا ہے اور وہ کمزور کرنا چاہتا ہے تو منافق کو لفظ علم کے ساتھ تین زواجر وہ دیے گئے ہیں یہ ایسی طرح صورت ممتاز ہے صورت ممتاز ہے جی صحیح جرگوں اور غلط جرگوں جرگے کی تقسیم پہ کہ قرآن کی روح سے صحیح جرگا کون سا ہے اور غلط جرگہ یہ کون سا ہے تو اس صورت میں صحیح جرگہ اور غلط جرگے جی ان دونوں کی تفصیل یہ بیان کی گئی ہے یہ صورت ممتاز ہے مجلس کے بعض آداب پر ویسے مجلس کے بعض آداب سورہ توبہ میں بھی بیان ہوئے ہیں مجلس کے بعض آداب سورہ نور میں بھی بیان ہوئے ہیں یہاں پر بعض آداب مجلس وہ بھی بیان کیے گئے ہیں جو گزشتہ صورتوں میں وہ بیان نہیں کیے گئے تھے جی اسی طرح صورت ممتاز ہے کہ جی ایمان والوں کی بعض علامات پہ کہ صحیح ایمان کی علامات کیا ہیں تو اس صورت میں وہ علامات وہ بھی بیان کی گئی ہے جی اسی طرح صورت ممتاز ہے یہ صورت یہ بائیس آیات پر مشتمل ہے اور یہ قرآن کی واحد صورت ہے اور یہ اس صورت کا امتیاز ہے کہ اس صورت کے اس صورت کی ہر آیت میں یہ اللہ کا یہ نام لفظ اللہ یہ اس کی ہر آیت میں ہے اور یہ قرآن کی کسی اور صورت کا امتیاز نہیں ہے لفظ اللہ یہ صرف اس صورت کی بائیس آیات میں ہر آیت میں یہ نام آیا ہے مقصد صورت میں ترغیب ہے جہاد اور انفاق کی جانب یہ اور رد ہے رسم باطل کا جس کے بارے میں ہم نے ذکر کیا کہ عربوں میں ایک غلط طریقہ یہ رائج تھا اسلام نے اس کی اصلاح کی ہے اور ساتھ میں مسلمانوں کی تنظیم اور جماعت کے لیے اس کی مضبوطی کے لیے یہ جی تین قواعد وہ بیان کیے گئے ہیں یا ایدین آمنو کے ساتھ تو صورت میں ترغیب الجہاد اور انفاق یہ تو ان دس صورتوں کا یکساں موضوع ہے صورت میں رد ہے رسم باطل کا اور ساتھ میں جو جزوی مقاصد ہے تو وہ یہ کہ مسلمانوں کی جماعت اور تنظیم کی مضبوطی کے لیے تین قواعد وہ بیان کیے گئے ہیں یا ایو الدین آمنو کے ساتھ اور منافقین کو زواجر دیے گئے ہیں لفظ علم کے ساتھ لفظ علم کے ساتھ منافقین کو زواجر یہ دیے گئے ہیں جی اس صورت کا نام ہے مجادلہ یہ دو طرح سے یہ پڑھا جاتا ہے کہ جی اگر دال کے کسرے کے ساتھ یہ پڑھا جائے مجادلہ جس طرح میں پڑھ رہا ہوں تو اس سے مراد اسم فاعل ہوگا یعنی اسم فاعل معنس کہ وہ عورت اور مفسرین اسی کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں کہ وہ عورت کہ جس نے اللہ کے پیغمبر کے ساتھ بحث مباحثہ کیا تھا تو مراد اس سے وہ خاتون ہے المجادلہ یعنی وہ بحث مباحثہ کرنے والی عورت خولہ بنتے سالبا خولا بنت سالبا تو مراد اس سے یعنی یہ المر ات التی تجادلو فیزو یعنی یہاں پہ یہ صورت جو بحث مباحثہ کرنے والی وہ جو خاتون ہے وہ مراد ہے اور یہ پہلی آیت میں التی تجا دلو کا کہ جو آپ سے اپنے شوہر کے متعلق بحث مباحثہ کر رہی تھی اور اگر دال کا فتحہ یہ مراد لیا جائے مجاد تو پھر یہ باب مفاعلہ کا مزدر ہوگا باب مفع کا مزدر یعنی اس کا معنی جھگڑا کرنا بحث مباحثہ کرنا دونوں طرح سے ٹھیک ہے لیکن عام طور پہ علماء اور مفسرین یہ پہلے لفظ کو مجادلہ کہ اس سے مراد وہ جھگڑا کرنے والی اور بحث مباحثہ کرنے والی وہ خاتون ہے وہ مراد ہے وہ مراد ہے یہ دونوں اقوال عام طور پہ مفسرین یہ ذکر کرتے ہیں تو صورت کا مقصد ترغیب درجہاد اور انفاق صورت میں رد ہے رسم باطل کا اور ساتھ مسلمانوں کی تنظیم اور جماعت کے لیے تین قاعدے یہ ذکر کیے گئے ہیں یا ایو الدین آمنو کے ساتھ اور لفظ علم کے ساتھ زواجر یہ دیے گئے ہیں لفظ علم کے ساتھ زواجر یہ دیے گئے ہیں منافقین کو یا ایو الدین آمنو کے ساتھ پہلا قاعدہ آیت نمبر نو میں یا ایو الدین آمن اذا تناجے تم فلاں تناج والعدوان بالسم الرسول کہ رسول اے ایمان والوں جب تم آپس میں جرگہ کرو تو گناہ اور زیادتی کا جرگہ نہ کرو یہ یعنی شرک اور بدعات کا جرگا نہ کرو اور اللہ کے پیغمبر کی مخالفت میں جرگہ نہ کرو بلکہ وطن جو بالبر و تقوع بلکہ اگر جرگہ کرنا ہے تو نیکی اور تقوی کا توحید اور سنت کے متعلق آپس میں جرگہ کرو اسی طرح دوسرا قائدہ یہ آیت نمبر گیارہ میں یا ایلین تفسالسی فف صحو یف صح اللہ اے ایمان والوں اور یہ آداب مجلس یہ بھی بیان کیے گئے ہیں کہ جب تم سے کہا جائے تفسح المجالس کہ مجلس میں کشادگی پیدا کرو اور اپنے مسلمان بھائیوں کو جگہ دو تو تنگی اپنے دل میں نہ لاؤ بلکہ ففس ہو یف صح لکم اور تیسرا قاعدہ یہ آیت نمبر بارہ میں یا ایلدین آمن و اذا جے تم رسولا کہ جب تم اپنے امیر سے اور اپنے پیغمبر سے اور اپنے بڑے اور سربراہ سے جب تم ملتے ہو تو ان کی مجلس کا کیا ادب یہ ہونا چاہیے فقط دمو بین يدِ نجوہ قم صدعہ اس آيت كے متعلق ناسخ اور منسوخ کی بحث بھی وہیں پہ کریں گے کہ یہ آیت منسوخ ہے یا یہ آیت یہ محکم ہے یہ تو یہ تین قواعد یہ ذکر کیے گئے ہیں كہ جی اسی طرح لفظ علم کے ساتھ زواجر یہ بھی دیے جاتے ہیں پہلا زجر آیت نمبر ساتھ میں علم ترا علم سماوات و مافل صلاسطن الراب دوسرا زجر آیت نمبر آٹھ میں وماسیت الرسول یہ دوسرا یہ زجر ہے اور تیسرا زجر آیت نمبر چودہ میں یہ علم تردین طولن غدیب اللہ علیہ تو یہ تین زواجر لفظ علم کے ساتھ یہ ذکر کیے گئے ہیں اور صورت کے آخر میں آیت نمبر بائیس میں ایمان والوں کی جو صحیح ایمان کی علامات ہیں منافقین کے مقابلے میں وہ ذکر کیے جاتے ہیں کہ جو اللہ کا گروہ ہے اور صورت میں یہ دو گروہوں کا یہ تقابل صحیح جرگے اور غلط جرگوں اس کی تقسیم بھی کی جاتی ہے اور یہ دو گروہ بیان کیے جاتے ہیں کہ ایک شیطان کا گروہ ہے اور ایک حزب اللہ ہے اللہ کا گروہ ہے اور ان دونوں کی کیا کیا صفات ہیں تو ایمان والے جو اللہ کا گروہ ہیں تو ان کی صفات اور صحیح ایمان کی علامات وہ بیان کی جاتی ہیں تو یہ سورت کا ایک مختصر خلاصہ تھا انشاءاللہ اللہ سورت کے حوالے سے کل کے درس میں تفصیل کریں گے واخیر دعوانا ان الحمد رب العالمین